اشحد اللہ لا عل اللہ وحد ہوا شری کلا و اشحد اندنا سو صلاح علی علی و اصوی وبارک وسلم وبارک و سلام تسلی من کترا یادی نو کلیا ما کل بھی کبلی کلال صلاحلی وسماف ہسریلا سلولی يَادَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَتُهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْكَرِيمُ قابل احترام میرے مسلمان بھائی اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے یادین آمنو اے مسلمانو کتبا علی کم تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتبا اللدینہ من کم جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لکم تد تاکہ تم پرہیز بن جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ایک تو حکم سنا دیا کہ مسلمانوں پر روزہ فرض ہے اور ساتھ میں یہ بات بھی بتلا دی کہ یہ صرف تم پر فرض نہیں ہے گزشتہ امتوں پر بھی روزہ فرض تھا ہر زمانے میں اللہ تعالی پر ایمان رکھنے والے بندوں پر روزے کی عبادت کو فرض کیا گیا دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بتلائی ہے وہ ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ نے حکم بتلا دیا کہ مسلمانوں پر روزہ فرض ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے دوسری بات یہ بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ روزہ کیوں فرض ہے اس کا مقصد کیا ہے ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں تو اللہ تعالی نے اس کے مقصد کو ذکر فرمایا لا اللہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تمہاری زندگی میں تقوا آ جائے یہ دروازہ بند کر دے جی مزید گنجائش نہیں ہے اندر نہ آئے یہ دروازہ بند کر دے جی لوگ آتے ہیں پھر ہم ویسے ہی اس سے یہ دروازہ بند کر دیں یہ لکڑی کا پورا دروازہ ادھر سے ہٹ جائیں یہ دروازہ بند کر دیں پورا ہاں یہ بھی بند کر دیں بس اب بیٹھ جائیں آرام سے القم تتکون اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد ذکر فرمایا کہ ہماری زندگی میں تقویٰ آ جائے تقویٰ کسے کہتے ہیں تقویٰ نام ہے گناہوں سے پاک زندگی اختیار کرنے کا موبائل سے نہ کھیلے بھائی جو موبائل سے کھیل رہے ہیں وہ ایسا نہ کریں تاکہ تمہاری زندگی میں تقوا آ جائے تقوا کس چیز کا نام ہے تکوا گناہوں سے پاک زندگی اختیار کرنے کا نام ہے مومن کو ایمان والی زندگی کے ذریعے سے پاکیزہ زندگی ملتی ہے تعات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالی کے حکموں کو پورا کرنے کے ذریعے سے جو اسے ایک زندگی ملتی ہے وہ ایک کامل زندگی ہوتی جس میں نماز پڑھنے سے اس کے مسائل حل ہوتے ہیں روزہ رکھنے سے اس کو قلبی تسکین ہوتی ہے دعاؤں کے مانگنے سے اس کا اللہ سے تعلق جڑتا ہے ذکر و تلاوت کے ذریعے سے اس کے مسائل حل ہوتے ہیں سچ بولنے اور حلال کھانے سے اسے راحت اور خوشی ہوتی ہے اس کی زندگی ایک پاکیزہ نہج پر جنت والے راستے پر اس کی زندگی گزرتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم اس جنت والی زندگی کے لطف کو حاصل کرو کہ واقعی حقیقی زندگی تو یہ ہے یہ میں کون سی زندگی گزار رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے سے اور نفس کے خواہشات کے ذریعے سے اور برائیوں کے ذریعے سے ہیں اور غلط چیزوں کو دیکھنے سے غلط چیزوں کو بولنے سے غلط چیزوں کو سننے سے جو مجھے لطف حاصل ہو رہا ہے یہ تو بالکل اللہ کی ناراضگی والا وہ گندا راستہ ہے جو مجھے جہنم کی طرف دکیل رہا ہے یہ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے لال تتون شاید کہ تم پرہزگار بن جاؤ شاید کہ تمہاری زندگی میں تقوع آ جائے شاید کی تمہاری زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے اللہ تعالیٰ نے یہ روزے کا مقصد ذکر فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں نے روزہ رکھا ہے اور میں نے تقوا کو حاصل نہیں کیا روزے میں بھی گناہ سے نہیں بچا روزے کی حالت میں بھی بری چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے روزے کا مقصد ہی نہیں حاصل کیا میں تو مقصد کو نہیں پا سکا روزے تو میں نے رکھ لی ہے لیکن میں مقصد کو نہیں پا سکا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں بھوک اور پیاس کے سوا اور کچھ نہیں ملتا روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور بدنگاہی بھی ہو رہی ہے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اٹرامے بھی دیکھ رہے ہیں روزہ بھی رکھا ہوا ہے غلط چیزیں بھی سن رہے روزہ بھی رکھا ہوا ہے غلط باتیں بھی بول رہے تو اگر میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور یہ روزہ میرے اندر تبدیلی نہیں لا رہا تو میں نے روزے کے مقصد کو نہیں پایا میں نے روزے کے مقصد کو نہیں پایا اگر روزے نے میری زندگی میں نیکیوں کو نہیں ڈالا اور میری زندگی سے گناہوں کو نہیں نکالا روزہ بھی رکھا ہوا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہوں تلاوت بھی کر رہا ہوں افطاری بھی کراتا ہوں زکات بھی دیتا ہوں لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا جو میرے معمولات زندگی میں برا ہے جو برائیاں ہیں وہ میری زندگی سے نہیں نکل رہی ہے تو اب کیا ہے نماز صحیح نہیں ہے روزہ صحیح نہیں ہے زکات صحیح نہیں ہے تلاوت صحیح نہیں ہے یا یہ سب صحیح ہے لیکن میں صحیح نہیں ہوں کہ میں روزہ تو رکھ رہا ہوں لیکن اخلاص نیت نہیں ہے وہ جذبہ نہیں ہے وہ جستجو نہیں ہے کہ یہ روزہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو یہ میری بخشش کا ذریعہ ہو یہ نماز اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو یہ میری بخش کا ذریعہ ہو اس کی وہ خوبصورت فکر نہیں کرتا جیسے کسی اپنے پیارے دوست کو تحفہ دیتا ہے تو پیک کرتا ہے نا اس کو ایسے دیکھا قلم اٹھا گیا جی آپ کے لیے قلم ہے یا کپڑا ہے جی یہ لو پکڑو جی کپڑا اس کو پیک کرتے ہیں اس کو خوبصورت چیز میں پیک کرتے ہیں اس کے لیے اچھی اچھا ڈبا دیکھتے ہیں اچھا کاغذ دیکھتے ہیں اچھی کلائی دیکھتے ہیں کہ خوبصورت طریقے سے اس کو پیک کیا جائے اور اس کو خوبصورت طریقے سے مزین کیا جائے اس لیے کہ اپنے کسی بزرگ کو پیش کرتے ہیں کسی محبت کرنے والے کو پیش کرتے ہیں اسی طرح عبادت کرنے کے بعد اس عبادت کو مزین کرنا اس عبادت کو خوبصورت کرنا اس بات کی جستجو کرنا کہ میری عبادت اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو اور میری ہدایت اور مغفرت کا ذریعہ بنے اس جذبے کے ساتھ عبادت ہوگی تو تخوا پیدا ہوگا اور اگر یہ جستجو ہی نہیں ہے بر روزہ جی سب نے رکھا رکھو بھائی نہیں رکھیں گے تو پھر फतवा लग जाएगा रखो क्या करें अब सब रखते हैं पाकिस्तान में अमरीका में होते हैं तो फिर हम भी नहीं रखते हैं। रखो चलो नमाज पढ़ो नहीं पड़ेंगे, जुमे के लिए नहीं गए तो लोग बोलेंगे ये देखो यार जुमा नहीं पढ़ा इसने काफिर हो गया कोई चलो भाई اب ایک اس جذبے سے عبادت کرنا اور ایک اس جذبے سے عبادت کرنا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے مسلمان بنایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت دی اور اس رب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ رب مجھے توفیق دیتا ہے کروڑہا انسان دنیا میں اربہ ارب انسان ہیں اور ان اربہ ارب انسانوں میں میں اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتے ہیں مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دیتے ہیں یا اللہ تیرا کتنا شکر میں کتنا شکر ادا کو آج میں بھی کسی کلب میں ہوتا یا کسی بدخانے میں ہوتا یا پتہ نہیں کہاں زندگی گزار رہا ہوتا اور پتنی کیا کر رہا ہوتا یا اللہ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اسلام کا راستہ بتلایا الحمد للہ لذیذ لہذا ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کا راستہ بتلایا وَمَا خُنَّا <دِيَا> ہم اسلام کے راستے کو پانے والے نہیں تھے لولا اللہ اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہیں دیتے اگر اللہ تعالی ہمیں اسلام کا راستہ نہ بتلاتے تو ہمیں اسلام کے راستے کا پتہ ہی نہیں چلتا اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اسلام کا راستہ بتلایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم المرتبت رسول ہمیں دیا جن کی زندگی کو ہمارے لیے اسو بنا دیا کہ دیکھو جو یہ رسول کرے وہ تم کرو جو یہ رسول نہ کرے اسے چھوڑ دو ما آتا الرسول مر جو رسول دے اس کو لے لو اس کو اپنا لو وما ماں نہا کو اور جس سے اللہ کے رسول منع کرے باز آ جاؤ خلاس ہمارے لیے معاملہ اتنا آسان ہو گیا اتنا آسان ہو گیا جو اللہ کے رسول نے کیا اسے کرو جو اللہ کے رسول نے فرمایا اسے کرو جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا رک جاؤ صحابہ کے نے اپنی زندگیاں اس میں کھپا دی تعوین تب تعبین محدثین نے اپنی زندگیاں کھپا دی اور رسول پاک علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے سامنے کر تھی پوری زندگی عبادات اور نماز اور روزہ اور حج اور یہ اعمال تو اپنی جگہ یہ تو فرض عبادات ہے عام علیہ السلام کے کھانے پینے راستے میں چلنے باتھ روم جانے وضو کرنے غسل کرنے ایک ایک عمل محفوظ کر کے ہمیں بتا دیا اللہ تعالی نے فرمایا بس اس کو اختیار کر لوں تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا رفیق بھائی جی تاکہ تقوی حاصل اور تقوی کا مطلب گناہوں سے بچنا یہ کون سی آیت میں ہے سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو تریاسی سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو یہاں جمعہ بڑھے نہ تو اس کو سبق یاد ہو جائے تاکہ جمعے کے بعد پھر دفتر میں ایک اور جمعہ ہو گھر میں جا کے ایک اور جمع ہو کہ دیکھو بھائی آج یہ بات یہ پیغام آیا ہے تو سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو بولے نا بھائی 183 ایٹی تھری کیا بات ایک نمبر آیت میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ روزہ فرض ہے ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا روزہ فرض ہے اور نمبر دو اللہ تعالی نے روزے کے مقصد کو بیان کیا ہے روزے کے اور مقصد کیا ہے لکم تد اے مسلمانوں اے روزہ داروں تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے اور تقوی کس کو کہتے ہیں گناہوں سے پاک زندگی یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ مقصد میرے ذہن میں ہو کوئی بھی کام انسان کرتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اگر بے مقصد ایک آدمی چلا جا رہا ہے تو یہ کم سمجھدار انسان نہیں ہے عقل مند انسان نہیں ہے عقل مند سمجھدار انسان ہر کام کے پیچھے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اس مقصد کے لیے وہ چلتا ہے تو اللہ تعالی نے روزے کا مقصد ذکر کیا ہے کیا ذکر کیا تقوا گناہوں سے پاک زندگی اب جب یہ مقصد میرے سامنے ہوگا تو روزے میں جب گناہ کے تقاضے سامنے آئیں گے تو میں بچنے کی بھائی میرا تو مقصد ہی فوت ہو رہا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی تم سے جھگڑا کرے روزے میں تو اس سے کہہ دو ان نے مرو انسا بھائی میرا روزہ روزے میں جو ہے آپ سے میں بدتمیزی بد سخت کلامی میں نہیں کر سکتا اگر روزے میں کوئی آپ سے الجھتا ہے آپ کو بھائی میرا روزہ روزہدار ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم آدم کا بیٹا جو بھی عمل کرتا ہے جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ تعالی اس کو اجر دیتا ہے دس گنا سے لے کے سات سو گنا تک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نماز پڑھیں گے تو کم سے کم اجر دس گنا ہے پھر کسی کو اس کی نیت پر اس کے اخلاص پر اس کے اتباع سنت پر کسی کو بیس کسی کو سو کسی کو دو سو کسی کو پانچ سو کسی کو سات سو لیکن فرمایا السوم روزہ اس قانون سے مستثنا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا روزے کا اجر دس روزوں کے برابر اور پچاس اور سو اور پانچ سو اور سات سو اور چھ سو فرمائے یہ قانون نہیں ہے اللہ تعالی فرماتے روزہ تو بندہ میرے لیے رکھتا ہے اس کے کہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی کوئی جسامت نہیں ہے روزہ نظر نہیں آتا نماز نظر آ رہی ہے حج نظر آ رہا ہے زکات نظر آ رہی ہے لیکن روزہ تو بس اللہ و بندے کے درمیان ایک راز ہے کوئی کمرے میں جا کے خاموشی سے پانی پی لے کسی کیا پتا اب خاموش اکیلے کمرے میں جو پانی نہیں پی رہا کیوں نہیں پی رہا پیاس لگی ہوئی گرمی ہے بھوک لگی ہوئی کھانا نہیں کھا رہا کوئی چیز پڑی ہوئی کھانے کو دل چاہا نہیں کھا رہا کوئی نہیں دیکھ رہا کیا ہے یہ اللہ سے اس کا تعلق ہے اللہ تعالی سے اس کی محبت ہے اللہ تعالیٰ کے اس محبت کے نتیجے میں یہ تنہائی میں بھی ایک قطرہ پانی کا نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ بھی پھر کیا کہتے ہیں پھر بندے اجر بھی میں دوں گا اپنے شان کے مطابق کیسا مبارک زمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہ یزاد فیہ رزق المومن ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق, رزق بڑھ جاتا ہے شاہ رمواسات ہمدردی کا مہینہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو غمخواری کرو فرمایا فرض ستر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے نفل فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے اس کے افطار کی برکات الگ ہے اس کے شہری کے برکات الگ ہے روزہ رکھنے کے برکات الگ ہے تراویح کی برکات الگ ہے دن کی برکات رات کی برکات ہر وقت اللہ کی رحمتوں کی جھرمٹ ہے شہری کرو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہری میں برکت ہے شہری والوں پر اللہ رحمت اتارتے ہیں شہری کھانا کھا رہے فرمایا کھاؤ اس کھانے میں برکت ہے اس وقت میں برکت ہے کیا بات ہے افطار میں جلدی کرو افطار کے وقت اللہ تعالیٰ روزانہ لاکھوں انسانوں کی بخش کرتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے دعا کرو اللہ سے مانگو اللہ سے اپنی حاجتیں لو شہری کے برکات الگ ہیں افطار کے برکات الگ ہیں روزہ رکھنے کے فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کیا مشک سے زیادہ بہتا ہے اب آپ اندازہ کریں ایک ایک لمحہ کتنا مبارک ہے کتنا قیمتی ہے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا مبارک زمانہ ایسی رحمتوں والا اور اللہ تعالیٰ کے عنایتوں والا ایسا زمانہ رب نے ہمیں عطا کیا اب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کروا لے اب بھی اللہ تعالیٰ کو ہم راضی نہ کر لیں تو بتائیے اس سے بڑا کم نصیب انسان کوئی ہو سکتا ایسا مبارک زمانہ موجود ہے شہری میں اللہ تعالیٰ الگ سی رحمتیں اتار رہے افطار میں الگ سے رحمتیں اتار رہے روزے کے دن کے روزہ دار کی اس حالت میں الگ اس کو نواز رہے رات کے برکات الگ ہے احتکاف الگ ہے للت القدر الگ ہے قرآن یعنی ایک ایک لمحہ اس رمضان کا ایسا بہترین زمانہ ہے کہ زندگی میں ایسا زمانہ نہیں آتا اسی لیے تو رسول پاک علیہ السلام دو مہینے پہلے سے رجب کا چاند دیکھ کر فرماتے تھے یا اللہ ہمارے لیے رجب میں شابان میں برکت پیدا فرما یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے اس لیے اللہ نے ہم پہ بڑا فضل فرمایا اور اللہ تعالی نے ہم پہ بڑا ہی رحم کیا ہمیں یہ مبارک زمانہ نصیب کیا اور ہمیں یہ مبارک لمحات نصیب کیے یہ بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں کچھ ہمارے ساتھی ہم سے چلے گئے پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں موجود تھے اس سال نہیں اللہ کے پاس چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے لیکن ہمیں اللہ نے موقع دیا تو ہم اس موقع کو ضائع نہ کر دے اللہ تعالیٰ فرما دے دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے یہ کاروبار دھوکے میں نہ ڈال دے یہ سونا چاندی دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کی ذات سے آخرت کا نقصان نہ پہنچا دے اس لیے میں پھر اس طرف آؤں گا کہ روزے کا مقصد کیا ہے روزے کا مقصد کیا ہے گناہوں سے پانچ زندگی ایسے مبارک لمحات اللہ تعالی نے ہم کو عطا کیے شہری کے افطار کے روزے کے نمازوں کے تراویح کے تحجد کے قرآن پاک کے پڑھنے اور سننے کے زکوات اور صدقہ و خیرات دینے کے افطار کرانے کے نیک ایسے مبارک لمحات دیے ان مبارک لمحات کے باوجود اگر میں نے گناہ نہیں چھوڑا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ پہ راہم کرے پتہ نہیں میرا کیا ہوگا اگر یہ اتنی نیکیاں مل کر بھی مجھے نہیں بدل رہی یہ اتنا نورانی ماحول مجھے نہیں بدل رہا میں پھر بھی بینک سے کاروبار کر رہا ہوں سود نہیں چھوڑ رہا جھوٹ نہیں چھوڑ رہا غیبت نہیں چھوڑ رہا اور داڑھی بھی نہیں چھوڑ رہا داڑھی مونڈ رہا ہوں رمضان میں بھی افطاریا بھی ہو رہی ہے سہری بھی ہو رہی ہے تلابی بھی پڑی جا رہی ہے اور داڑھی بھی مونڈی جا رہی ہے گناہ کبیرا کا انتخاب ہو رہا ہے فیس بک دیکھا جا رہا ہے ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں غلط تصویریں دیکھی جا رہی ہے غلط چیزیں سنی جا رہی ہے پھر میرا بڑا آپریشن ہوگا جب گولی کھانے سے شربت پینے سے مریض شفایاب نہیں ہوتا تو پھر ڈاکٹر انجیکشن اتار لگاتا ہے اور اگر انجیکشن سے بھی نہیں ہوتا تو پھر اس کا پھر کینچی اٹھاتا ہے کہ آپ اس کا کٹا پیٹی کرو اس لیے میرے دوستو اگر ان نورانی ماحول اور ان آمال میں رہتے ہوئے میری اندر کی کمزوریاں نہیں نکل رہی ہے اچھا یہ یاد رکھے جب میں की کی بات کرتا ہوں نا تو داڑھی والے داڑھی منڈوں کو دیکھتے ان کو نہیں دیکھو اپنے کو دیکھو داڑی والوں کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ بھی نکلنی چاہیے صرف داڑھی رکھنے سے آدمی پورا مسلمان نہیں ہوتا داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور بدتمیز ہوتا ہے داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے جھوٹا انسان ہوتا ہے داڑھی رکھی ہوتی ہے وعدہ خلاف ہوتا ہے اگر وہ داڑی منڈا وعدہ خلاف نہیں اسے وہ بہتر ہے یاد رکھیے داڑھی مونڈنا اپنی جگہ گناہ ہے داڑھی رکھ کر گناہ کرنا اپنی جگہ گناہ ہے کہ میں نے داڑھی رکھ لی اور وعدہ خلافی کروں اور جھوٹ بولوں اور جہاں کی بدتمیزیاں کروں نہیں میرے چونکہ داڑھی رکھی ہوئی ہمیں اپنے گرہبان میں جانکنا ہے یہ دعوت ہے. فکر اپنے کو بھی دے رہا ہوں میرے اندر بھی بہت ساری کمزوریاں ہر انسان کو کہ ہم اس آیت کے اس اس پہلو پر غور کرے لال تد تک تخوا آنا چاہیے اگر تخوا نہیں آیا گناہوں سے مجھے نفرت نہیں ہوئی نیکیوں سے مجھے محبت نہیں ہوئی تو میں نے تیس دن بھوکے پیاسے رکھ لیے لیکن میں مقصد تک نہیں پہنچ سکا اگر ان روزوں کی برکت سے ان تراوی کی برکت سے ان نمازوں کی برکت سے مجھے گناہوں سے نفرت ہو گئی نہیں بھائی ان چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے یہ کام کرنے نہیں ہے مجھے نیکیوں سے محبت ہو گئی مجھے سچ بولنے میں مزہ آتا ہے مجھے نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے مجھے نگاہوں کو محفوظ کرنے میں مزہ آتا ہے مجھے اللہ کی اطاعت میں لطف آتا ہے تو میں مقصد کو پا گئے اللہ <تَتَّقُون> کن یہ اس کو روزانہ یہ وظیفہ ہونا چاہیے کہ روزے کا مقصد کیا ہے اور جیسے اکثر میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ دیکھو جو بات سنو کم سے کم آگے دو آدمیوں کو پہنچا دو آگے دو آدمیوں سے کہو دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد کیا ذکر کیا معلوم ہے لالقم تک <تَتَّقُون> اس مقصد پر غور کرو روزانہ صبح شام شہری کے وقت جب روزہ رکھ رہے ہو تو بھی سوچو اور جب افطار کر رہے ہو تو بھی سوچو نیت کرتے وقت شہری کرتے وقت نیت کرو کہ یا اللہ تقوی جو مقصد ہے مجھے مل جائے یا اللہ مجھے تقوی دے دے اللہ کی توفیق سے ہوگا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا اور شام کو جب افطار کروں تو سوچو میرے دن بھر تقوا کے مطابق گزارا میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اگر روزانہ صبح شام اس مقصد کو مد نظر رکھوں گا اور اللہ تعالی سے مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دیکھ ان شاء تعالی تو نیت کریں گے انشاءاللہ شاء آج ہمارے کلاس کا وقت نکل گیا لیکن بہرحال چلو ایک دو مسئلے روزے کے لیے نیت کرنا فرض ہے جیسے نماز کے لیے نیت فرض ہے زکوات دیتے وقت نیت فرض ہے تو روزہ رکھتے وقت بھی نیت فرض ہے اور نیت یہی ہوتی ہے کہ فرض روزہ شہری ہماری نیت ہے ہم شہری پہ اڑ جاتے ہیں البتہ اگر کسی شخص نے کسی عذر کی وجہ سے نیت نہیں کی مثلا ایک آدمی بیمار ہے اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں دن میں میری طبیعت کیسی ہوتی ہے میں روزہ رکھ پاؤں گا یا ایک آدمی مسافر ہے سفر کرتا ہے تو وہ کہتا ہیں ابھی میں دیکھتا ہوں کہ سفر کس کا ہے کیا اس سفر میں میں روزہ رکھ پاؤں گا یا نہیں تو اس کے لیے نصف نہار شرعی آدھا دن آدھے دن سے مراد یہ ہے جیسے چار بارہ پہ یا چار تیرہ پہ شہری کا وقت ختم ہو رہا ہے صبح صادق ہے اور سات اکیس یا بائیس پر اس کو بالکل آدھا کرے تو اس کا آدھا ہوتا ہے تقریباً گیارہ پینتیس کے لگ بھگ تو گویا گیارہ بجے تک سوا گیارہ بجے تک آدمی نیت کر سکتا ہے اگر ایک آدمی کو کوئی عذر ہے اور وہ اس سوچ میں ہے کہ روزہ رکھوں کہ نہیں رکھوں تو اس کے پاس آج کل کے وقت کے مطابق دن کے گیارہ سوا گیارہ ساڑھے گیارہ تک وقت ہے کہ اس وقت تک وہ دیکھ لے اگر اس کی طبیعت سمجھ جاتی ہے اس کی ہمت ہے تو نیت کر لے اور اگر اس کی طبیعت خراب ہے یا وہ سفر کی کسی اور پریشانی میں ہے نہیں رکھنا چاہتا تو ٹھیک دوسرا مسئلہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن کان میں دوا ڈالنے سے یا नाक میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ जाता है आंख میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ کان میں دوا ڈالنے سے नाक میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ जाता है روزے کی حالت میں کسی بھی قسم کے انجیکشن کو ضرورت کے لیے لگایا جا سکتا ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے وہ رگ کا انجیکشن ہو یا عام انجیکشن ہو اور یا انجیکشن کے ذریعے سے خون نکالا جا رہا ہو جیسے شوگر وغیرہ چیک کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ باقی رہتا ہے تو یہ مسائل روزے کے متعلق یاد رکھے و آخر و داوانا الحمد للہ